پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو اس سے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ نہیں بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہی کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَْسَلْنا مِنْ قَبللِكَ فِي قَطَْةِ مِ نَّذيرٍ إِلَّاقالَالَ مُْرَفُهَا إِا وَجدَدْنَأَبَ أَنا وجدنا آباءنا على أَُّ إِ وَجدَدنَ أأَبَ أَنا عَ أَُّتِ وَإِن عَ آثَارِهِم مقتدون. اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں <تصفح> نبی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں چنانچے ہم نے ان سے انتقام لیا پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا قان ابراہی إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي ان وإذ قال وقومه انني تعبدون اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ میں ان بتوں سے بری بری اس ذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو إلا فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سے سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا اور ابراہیم اس کلم توحید کو اپنی اولاد میں اپنے پیچھے ایک پائندہ و تابندہ بات بنا گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے بل الحق ورسول مبین بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب جس میں ان کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ تقلید آبا کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پھر یعنی اپنے آبا کی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی یہ آیت تقلید کے بتلان یہ آیت تقلید کے بتلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے تفصیل کے لیے دیکھی فتح القدیر پھر یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا میں صرف اسی کی عبادت کروں گا پھر یعنی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے جیسے فرمایا ابراہیم و بنی و یاقوب سر بکرا آیت نمبر 132 اور اسی کلمہ توحید کی وصیت حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی بعض نے جا میں فائل اللہ کو قرار دیا ہے یعنی اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے پھر یعنی اولاد ابراہیم میں یہ موحدین اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کے توحید کے واض سے لوگ شرک سے بعض آتے رہیں لہم میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہے یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا جو خالص توحید پر مبنی تھا نہ کہ شرک پر پھر یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی اور نعمتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں پوری مہلت دی جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے پھر حق سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے مبین ال رسول کی صفت ہے کھول کر بیان کرنے والا یا جن کی رسالت واضح اور ظاہر ہے اس میں کوئی اشتباہ اور خفا نہیں پھر قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کر دیا اور اگلے الفاظ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و تنخیص ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وقالوا لونا نزل على ولو قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اور انہوں نے کہا یہ قران ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللی يتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما يجمعون کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہمیں نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمت گار بنا لے اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے بہت اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ مطلب کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے وزو خروف ہے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے ومن يعش عن ذكر له فهو له اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا مطلب غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ عظیم جاہ و منصب کا حامل کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو یعنی قرآن اگر نازل ہوتا تو دونوں بستیوں میں سے کسی ایسی ہی شخصیت پر نازل ہوتا نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی ہے اور اپنی قوم میں قیادت اور سیادت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہے پھر رحمت سے یہاں سب سے بڑی نعمت مطلب نبوت مراد ہے استفام انکار کے لیے ہے یعنی یہ کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت پہ اپنی مرضی سے تقسیم کرے بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے کیونکہ وہی ہر بات کا علم اور ہر شخص کے حالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے اور اپنی وہی ورسالت سے کس کو نوازنا ہے پھر یعنی مال و دولت جاہوں منصب اور عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے اونچے منصب والا چھوٹے منصب داروں سے اور عقل و فہم میں حذ وافر رکھنے والا اپنے سے کم تر عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغا سے کائنات کا نظام بحسن و خوبی چل رہا ہے ورنہ اگر سب مال میں منصب میں علم و فہم میں عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا اسی طرح کمتر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا یہ احتیاج انسانی ہی ہے یہ احتیاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے تمام حاجات و ضروریات انسانی کوئی ایک شخص چاہے وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو دیگر انسانوں کی مدد حاصل کیے بغیر خود فراہم کر کر ہی نہیں سکتا پھر اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں پھر یعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہو جائیں گے اور رضائی الہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر دیں گے پھر یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی کیونکہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مذکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائیں دنیا کی حکارت اس حدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے لوکینت دنیا تند اللہ جنا ہے بہبہ کیفن ہے شربت میں بہار صحیح حتر میدی صحیح جامع تر حدیث نمبر 2320 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4110 و سلسلہت الحدیث صاححہ دوسری جلد صفحہ نمبر 299 حدیث نمبر 686 اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا پھر جو شرک کو معاشی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کو زوال و فنا نہیں پھر عاشا یاشو کے معنی ہیں رات کو نظر نہ آنا رتون دھا ہونا اور جب اس کے سلے میں عن آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اندھا بن جانا اعراض کرنا یعنی جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جائے پھر وہ شیطان اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے روکتا ہے یا انسان خود اسی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تمام معاملات میں اسی کی پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں اس کی اطاعت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإنَّهُم عَنِ أَنَّهُم مُحْتَدُونَ اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے رستے سے روکتے ہیں جب کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے حتا اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کو مغرب کی دوری ہوتی تو تو بڑا برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو سوم الصم أو العمي ومن كان في ضلال مبين کیا پھر آپ بحروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں فعمبی فن تقیم پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں اَوْ یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں فستم سکھ بلي اوہي عليخ فستم سك بلى اوہي عليك على خيلا سم مستقيم فستم سك بليى انك عليخ سم مستقييم لہذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام ليں جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے یقینا آپ سيدھے رستے پر ہيں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی وہ شیطان ان کے حق کے رستے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں اور انہیں برابر سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم حق پر ہو حتیٰ کہ وہ واقعی اپنے بارے میں یہی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں یا کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی تعت کرتے رہتے ہیں بوالے فتح القدیر پھر المشرقین تسنیہ ہے مراد مشرق اور مغرب ہیں فبئس صلقرین کا مخصوص بظم محضوف ہے اور وہ ہے ان تعیبہ شیعطان اے شیطان تو بہت برا ساتھی ہے یہ کافر قیامت والے دن کہے گا لیکن اس دن اس اعتراف کا کیا فائدہ پھر یعنی جس کے لیے شکاوت ابدی لکھ دی گئی ہے وہ وعض و نصیحت کے اعتبار سے بہرا ور بہرا اور اندھا ہے نصیحت کے اعتبار سے بہرا اور اندھا ہے تیری دعوت و تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا یہ استفام انکاری ہے جس طرح بہرا سننے سے نابینا دیکھنے سے محروم ہے اسی طرح کھلی گمراہی میں مبتلا حق کی طرف آنے سے محروم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے تاکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ تشویش محسوس نہ کریں پھر یعنی تجھے موت آ جائے قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے یا تجھے مکے سے نکال لے جائیں پھر دنیا میں ہی اگر ہماری مشیت متقاضی ہوئی بصورت دیگر عذاب اخروی سے تو وہ کسی صورت نہیں بچ سکتے پھر یعنی تیری موت سے قبل ہی یا مکے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دیں پھر یعنی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان پر قادر ہیں چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرتناک شکست اور ذلت سے دوچار ہوئے پھر یعنی قرآن کریم کو چاہے کوئی بھی اسے جھٹلاتا رہے پھر یہ فستم سکھ کے لیے بطور تعلیل ہے پھر اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں بلکہ اولین مخاطب چونکہ قریش تھے اس لیے ان کا ذکر فرمایا ورنہ قرآن تو پورے جہاں کے لیے نصیحت ہے <لِّلعَالَمِين> سورہ قلم آیت نمبر باون اور وہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ این عشین سر شعراء آیتمبر دو سو چودہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتہ داروں کو ہی پہنچانا ہے بلکہ مطلب ہے تبلیغ کی ابتدا اپنے ہی خاندان سے کریں بعض نے یہاں ذکرن بیمانہ شرف لیا ہے یعنی قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل و برتری پا سکتے ہیں اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کو اپنائیں اور اس کے مقتض پر سب سے زیادہ عمل کریں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَغْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اور ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے پوچھئے کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے وَنَقَدْ الى فرعون وملئه فقال رسول رب العالمين اور بلا شبہ ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا چنانچہ موسا نے کہا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں فلما جا اہم بی اذا هم منها پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہی وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہی وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے وما من آیت اللہ هي أكبر من اختها اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آئے اور انہوں نے کہا اے ساہر تیرے رب نے جو تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر <تصفيق> جب همنا إنسى أزعب دور کردته توهي وأهد دور دته وَنَادَى فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبَصِرُونَ اور پھر نے اپنی قوم میں منادی کرائی اس نے کہا اس نے کہا اے میری قوم کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں کیا پھر کیا پھر تم دیکھتے نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف پیغمبروں سے یہ سوال یا تو اسرا و معراج کے موقع پر بیت المقدس یا آسمان پر کیا گیا جہاں امبیا علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں یا اتبی کا لفظ محظوف ہے یعنی ان کے پیروکاروں اہل کتاب اور یہود و نصارہ مطلب سے پوچھو کیونکہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں پھر جواب یقینا نفی میں ہے اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں دیا بلکہ اس کے برعکس ہر نبی کو دعوت توحید ہی کا حکم دیا گیا پھر قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہی تو مکے اور طائف کے کسی ایسے شخص کو بھیجتا جو صاحب مال و ہوتا جیسے فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا کہ میں موسا سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے یہ تو صاف بول ہی نہیں سکتا جیسا کہ آگے آ رہا ہے غالباً اسی مشابہت احوال کی وجہ سے یہاں حضرت موسیٰ و فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے علاوہ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا پہلو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہیں سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا انہوں نے صبر اور عزم سے کام لیا اسی طرح آپ بھی کفار مکہ کی ایزاؤں اور نا یا ناروا رویوں سے دل برداشتہ نہ ہو صبر اور حوصلے سے کام لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلاخر فتح و کامرانی آپ ہی کی ہے اور یہ اہل مکہ فرعون کی طرح ناکام و نا مراد ہوں گے پھر یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت توحید دی تو انہوں نے تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی جس پر انہوں نے وہ دلائل و معجزات پیش کیے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے جنہیں دیکھ کر جنہیں دیکھ کر انہوں نے استحضاء اور مذاق کیا اور کہا کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یہ تو جادو کے ذریعے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں پھر ان نشانیوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو طوفان ٹڈی دل جوئیں میںڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں یک کے بعد دیگرے انہیں دکھائی گئیں جن کا تذکرہ سر آراف آیتمبر ایک سو تینتیس سے ایک میں گزر چکا ہے بعد میں آنے والی ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑھی چڑھی ہوتی جس سے حضرت مصع علیہ السّلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہو جاتی پھر مقصد نشانیوں یا عذاب سے یہ ہوتا یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ تہذیب سے بعض آ جائیں پھر حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے الساحر کی تفسیر العالم و صاحب علم سے کی ہے کہتے ہیں اس زمانے میں جادو مضموم چیز نہیں تھی اور عالم فاضل شخص کو جادوگر کے لفظ سے ہی بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا اس لیے انہوں نے علیہ السلام کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا یہ الفاظ ان کی طرف سے موسا علیہ السلام کی تنخیص و توہین کے طور پر نہیں کہے گئے کیونکہ اس حالت میں یہ لوگ ضرورت مند و محتاج تھے اور اس حالت کے ہوتے ہوئے توہین نہیں کی جاتی بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی ہمارے ایمان لانے پر عذاب ٹالنے کا وعدہ پھر اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عہد توڑ دیتے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سورۂ عراف میں بھی گزرا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کر دیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری قوم موسا کی طرف مائل نہ ہو جائے چنانچہ اس نے اپنی حضیمت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ نئی چال چلی کہ اپنے اختیار و اقتدار کے حوالے سے موسیٰ کی بے توقیری اور کم تری کو نمایاں کیا جائے تاکہ قوم میری سلطنت و سطوت سے ہی مروب رہے پھر اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وَََََََََََََََََََہ وصحبى اجمعین